دینا میں کچھ برت لیا فائدہ اٹینا ہے پھر انہیں ہماری طرف واپس انا پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا